نین انت شبح ذ مریم کی ایت نمبر 41 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاء اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسل اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذ کر فی ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے انه کان صدیق النبی بشک وہ سچے نبی تھے ابھی یا ابت ہی یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا لما تحب مانا یس ما والا یو ہن عن کا شعیح اے میرے ابا آپ کیوں اس کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ سن سکے نہ اور نہ دیکھے نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں ادب لحاظ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے یا آبتی اے میرے ابا جان یا آبتی اے میرے ابا جان ان قدجہ علم بے شک میرے پاس وہ علم یعنی وہی آئی ہے مالا یا اتی جو آپ کے پاس نہیں آئی طبی عنی پس میری بات مانیے اہدی کا سروتن سبھی میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف یا اے میرے ابا جان لتاب ادیطان شیطان کی پرسش نہ کرنا امن شیطان علی رحمان شیطان دو رحمان کا ہے یا ہے اے میرے ابا انی اخاف و ایمس کا آداب و بین رحمان بے شک میں ڈرتاؤں کہیں رحمان کا عذاب تمہیں آنا پکڑے فتح للشیطان ولی یا پھر تم ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی اول <سؤال> اراغ یا ابراہیم انہوں نے اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روح گردانی کرتا ہے لئن لم تنتهي لارجمنک واحجرنی ملیا اگر تو باز نہیں آیا میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا پتھر مار کے ہلاک کرنا واحجرنی ملیا مجھ سے دور ہو جا ایک مدت کے لیے قال السلام علی انہوں نے فرمایا کہ بجان آپ پر سلام ساستغفر لک ربی میں انقریب اپ کے لیے اپنے بخشش مانگوں گا انه كان بحفيا बेशक बहुत मुझ पर मेहरबान है البتہ وہ ہم پر جو کی سورۃ توبہ میں جب پتہ چلا کہ وہ باپ شرکر ہی اڑا ہوا ہے تو پھر استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ واعتصيكم وما تدعون من دون الله واذعو ربي اور میں کنارہ کا شیخ اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم لوگ پرستش کرتے ان سے اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اسا اللہ اكون بدعاء شقیہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا یہ دوسری مرتبہ بات آئی زکری علیہ السلام کے الفاظ بھی تھے سورت کے شروع میں اور یہاں بھی آ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا حدیث میں تفصیل آئی ہے تم نے ایک بات مانگی اللہ کی مشیت میں بہتر ہے اللہ وہی دے دے گا اور اللہ بہتر سمجھتے کہ نہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں تو اللہ کچھ اور کرے گا اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ابھی پڑھ چکے سوریہ میں تو اللہ کسی مصیبت کو ٹال دے یا اللہ کچھ قبول نہ کرے دنیا میں نہ کسی مصیبت کو ٹالے اس کی اجر کو محفوظ کر دے گا آخرت کے لیے اور جب بندہ کل اجر دیکھے گا سنیے جب کل اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی ساری آخرت میں ملتی مجھے تو نتھنگ ٹو لوس والی بات ہے رقار بندہ پکار کر بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا اللہ میں مانگنے والا بننے کی مزید توفیق عطا فرمائے فلم <اللہ> پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب اتا کیے بیٹے اور پوتے دونوں کا ذکر آیا وہ کل جاننا اور سب کو ہم نے نبی بنایا اللہ اکبر گھر کو چھوڑا باپ کو چھوڑا کچھ چھوڑا چھوڑا تو کیا ملا اسحاق بھی بھی پوری نسل میں ہزار و ان کی اولاد میں ہوئے علیہم السلام بندہ کہیں کٹتا ہے اللہ کی خاطر تو اللہ کہاں کہاں جوڑتا ہے کہاں کہاں آتا فرماتا ہے یہ اشارہ بھی ہو رہا ہے وہ رحمتینا اور ہم نے اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو نہایت بلند کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھے درود ابراہیم پڑھ دیں قیامت تک ان کا ذکر بھی جاری اللہ وسلی محمد ولا علی محمد, محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کما بھی نقطہ ہے شان حضور کی بہت بلند سب سے بلند سب سے بلند سب سے بلند مگر ایک بات جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو دی اللہ اکبر اس میں بھی عظمت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ورد قران الکتابی موسی اور کتاب میں موسی کا ذکر کیجیے علیہ السلام انه کان مخلص و کان رسولا نبیا چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے ونا جانب تور منی مقررہ بنا ہوں نہ جیا اور ہم نے انہیں کوہتور کی دانی جانب سے پکارا اور ہم نے انہیں راس کی بات بتانے کے لیے قریب بلایا وہ کوہتور پر کلام یہ ذکر آئندہ انشاءاللہ اللہ سورت میں اگلے دن آئندہ رش میں پڑھیں گے انشاء وہاں بنا لہ ہارون نبیہ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے وعدے کے سچے تھے ایک وعدہ وہ بھی کیا تھا کیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں بیٹے سے ذکر کیا ابا جی کر جا لیے اللہ اخبر اللہ نے چاہ تو آپ مجھے ستا جی دنش اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بیٹا ذبح ہونے کو تیار باب کرنے کو تیار اللہ اکبر میں پڑھیں گے سپارے میں انشاءاللہ وعدے کی سچے رسول اور رسول نبی تھے وکانا امراح صلاد و زکا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاط کا حکم دیتے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم انگریزی میں تو ہے دین کہتا ہے اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کرو سورج تحریم آیت نمبر 6 کو نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کیجیے بے شک السچے نبی تھے علی اور ہم نے انہیں بہت بلند مقام پر پہنچایا بڑا رتبہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آتا فرمایا نام الله عليهم من النبيين من ذريه آدم یہ انبیاء میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اولاد ادم میں سے علیہم السلام و من حملنا مع نوح و من ذريه ابراهيم و اسرائيل و ان نسجنا من نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے علیہم السلام و من هدينا وجدبنا اور ان میں سے جنہیں ہم نے دی اور ان میں سے بھی جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا یہ سلسلہ انبیاء کا ان نبیوں کی اولادوں میں قائم رہا ادا تلا علیم آیا تو رحمانی خر روس جدوں جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو زمین پر گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سجدے والی آیت ہے سجدا ادا کر لیجئے فخلف من بعد پھر ان کے بعد چند نا خلف ان پھر نہ خلف جا نشین ہوئے یہ تو امبیا تھے نیک لوگوں کا ذکر آیا بعد میں آنے والے ناخلف نہ نا ہنجار ہو گئے نہ فرمانی بر اتر آئے ابا اس سلاد نماز کو ضائع کیا تباء شاہباد اور خواہشات نفسانی کی پیروی کیلقیہ کی انقدی پسند گمراہی کی سزا ملے گی پہلی بات جو نا فرمانوں کی نا ہنجاروں کی بات بیان ہوئی وہ ہے نماز کا ضائع کرنا امتوں میں جب سوال آتا تو پہلی بات جو ضائع ہوتی ہے نماز ہوتی حالانکہ ایمان باطن میں ہو اس کا اظہار فرسٹ آف آل سب سے پہلے کس چیز سے پہلے چیز ہوتا ہے نماز سے ہر چند گھنٹوں اب میرا لیپ ٹاپ بڑا میرا آئی پیڈ بڑا میرا آئی فون بڑا میری آفس بڑی میری کام میری دکان بڑی میری سیٹ بڑی میرا گھر بڑا یہ ٹی وی کا ڈبا بڑھا کرکٹ کا میچ بڑا کیا بڑھا اللہ بڑا کہ یہ چیز ہے ٹیسٹ ہے سب سے پہلا اظہار نماز سے اور قوموں میں جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلے نماز ضائع ہوتی ہے کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں شوال کی پہلی شب چاند رات کو ہم کہاں ہوں گے ہمیں یاد رکھنا ہے ہم نے نماز پابندی سے ادا کرنی اللہ مجھے آپ کو پوری زندگی نمازوں کا اہتمام وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پہلی بات جو ضائع ہوتی نماز ضائع کی مطلب آؤ خواہشات نسانی کی پیروی کی فسن قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی مگر توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے ایک عمل کیا فَأُولَاكِ يَدْخُلُونَ الجنہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُذُلَمُونَ الشَّيْئَةِ اور ذرہ برابر میں ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا جنت عدن ہمیشہ کے باغات ہیں اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانَهُ عِبَادَهُ بِالْغَيْمِ اللہ وادی جن کا وعدہ رحمان نے غیب رہتے ہوئے اپنے بندوں سے کیا بے شک اس اپنے یعنی سلام کے سوا کوئی بےکار بہودہ بات نہیں سنیں گے وہاں پہ ملاقات کا تب بھی سلام ہوگا پہلے ذکر آ چکا بلحم مریض اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رسک ہوگا جنت کا ہم اپنے گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا وارث بنا دیں گے اللہ کی شان کریمی وہ کہے گا جا توجہ وارث بنا دیا وہ کہہ سکتا ہے بندہ کہے گا اللہ تیرا فضل اللہ جو چاہے کہہ سکتے وارث اور وارث وہ جس کا جس کا حصہ پکا مقرر ہوتا ہے اگلا بیان فرشتوں کا ہے ومان تزلہ بھی امر ہم آپ کے رب کے بغ... حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے لہو مابین حضور علی سدام نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل تم بار بار آیا کرو نا تو اس كى یہ آ گئى ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس کے حکم کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے گو کہ آہل علم نے میں نے ذکر کیا تھا یہ ذکر فرمایا ہے پچاس ہزار مرتبہ کم بیش جبرائیل امام المبيا كے پاس آئے ہيں ہزاروں آیت قرآن کی ہزاروں احادیث حضور کی ہیں بہت کچھ لے کر بار بار جبریل آئے بار حال لیکن کیا کہتے ہیں وَمَا نہ نظر اللہ رَبِّكَ ربک ہم تو آپ کے رب حکم کے بغیر نہیں تو اتر سکتے لہو ماں بینا عیدینا وما خلفنا اسی کے لیے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے وما بینا رادق اور جو اس کے درمیان ہے سب کچھ اللہ ہی کا وما کا نبو کا نسیہ اور آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے رب وما رب آسمانوں کا زمین کا جو ان کے ان سب کا فعبد ہو کرو اور اس کی پر ثابت قدم رہو علم کیا تو اس کے ہم وصف کسی کو جانتے ہو ہے کہ اس جیسا نہیں ولم یقو کفو اللہ کی شانسان اور کافر انسان یہ کہتے کہ مر گیا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اللہ کا تبصرہ ایسے نافرمانوں کے لیے منقرین کے لیے اولاد کرسان کیا انسان یاد نہیں کرتا انا خلق من قبل ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا ولم یا کچھ شعیح آ جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا فوربی سو آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاتی کو ضرور جمع کریں گے پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گٹھنوں کے بل گرے ہوئے ان کی بے بسی کے عالم کا بیان گٹھنوں کے بل گرے ہوئے مِن اَيْهُمْ أَشَّدُ عَلَى رحمانِ <عَيْتِيَّا> پھر ہر گروہ میں سب اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا وہ لیڈرز نافرمانوں کے وہ اوپر ہوں گے آگے آگے پیچھے ان کے پیروکار آ رہے ہوں گے اچھا ایک چیز ذرا تفصیل کا موقع نہیں ہے اس صورت میں آپ نوٹ کیجئے جو قرآن کا حسن سوت ہے نا مجھے اجازت دیجیے گا جو قرآن کا ایک دیوائن میوزک ہے قرآن کا سوت حسن سوت جو ہے خوبصورت کی اس کی بیوٹی وہ اس صورت میں بہت نمایاں ہے کلوزنگ دیکھیے چنایات کا میں پڑھ دیتا ہوں سکسٹی ایٹ جی یا آئی ایس سکسٹی نائن یا آئی ایس سیونٹی سلی یا آئی سیونٹی ون مقبری یا ای 72 ج سین یا ای 73 ندی یا پوری صورت کا یہی وزن اپ کو ملے گا یہ حسن صوت جو ہے قران کا وہ بیوٹی جو قرآن کی آواز کی اور تلاوت میں لطف اتا ہے اس صورت میں بہت نمایاں ہے ایت نمبر 70 پر ہم ہیں 70 ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلی پھر یقینا ہم اس سے خوب واقف ہیں جو اس جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ مستحق ہے وہ وَا تم میں سے کوئی نہیں مگر اس جہنم کے پاس سے اسے گزرنا ہوگا یہ بڑی ہلا دینے والی آیت اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے اطمینان ملتا ہے کیا مطلب ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے ایسی بات ہم سورت میں پڑھتے ہیں لتا رل جہین تم ضرور جہنم دیکھو گے کیا مطلب اس سرات حدیث میں اس سرات عربی میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں پل سرات وہ جہنم کے اوپر ہے اللہ ہمیں بچائے جہنم سے آہل جنت اس کے اوپر سے نکل جائیں گے اللہ کے فضل سے اور آہل جہنم کو وہیں سے گرایا جائے اللہ اکبر آہل جنت جب گزریں گے تو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو جب پہنچیں گے تو روئے روئے سے شکر ادا ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی آفت سے بچایا شدید پیاس اور شدید گرمی شدید پیاس ہو اس کے بعد ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا ملے تو روئے سے شکر ادا ہوتے نا کی کیا ہے جہنم کی سے جائیں گے, لیکن جائیں گے تو اب جنت میں داخل ہوں گے تو روے روئے ادا ہوگا ہر ایک کو گزرنا ہے وہاں سے یہ ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا کا حتم یا آپ کے رب کا مقدیا لازم کیا گیا معاملہ یہ یعنی ہو کر رہے گا پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جنہوں نے تقوا کی رویش اختیار کی اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے متقین گزار دیے جائیں گے اور ظالمین کو اہل جہنم کو وہیں گرا دیا جائے گا اللہ ان کا جنت الفرد اللہ اجر نامنات وَإِلَا تُتْنَ <بَيِّنَاتٍ> جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قال البین کفر جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں ائی الفریقین خیر المقام و احسن دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام اور مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے وکم یعنی مشیکین مکہ مداق اڑاتے تھے دیکھو ہمارے پاس سردار آ کے بیٹھتے ہیں مالدار آ کے بیٹھتے ہیں بڑے سرمایہ دار آ کے بیٹھتے ہیں بڑی محفلیں ہماری ہوتی ہیں رنگ بھی سچتا ہے اور شراب و کباب بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یہ بلال یہ خباب یہ غریب غرب کے بیٹھتے ہیں یہ جو گھمنڈ والے تھے ان کا نقل ہوا کال اللہ کا تبصرہ قبل ہم نے کتنے گروہ کو ہلاک کر ڈالا وہ سامان اور نمود میں ان سے بہت اچھے تھے قوم آت قوم ثبوت حالات عال فران غرب قانون دھسا دیا گیا بشلی قوم مٹا دی گئی ان کا زور ان کی سرداری ان کی قوت ان کی طاقت ان کا مال ان کی دولت ان کی جائیداد کچھ کام نہیں آیا تمہارا بھی یہ انجام ہوگا مشکین کو بتایا گیا کل من کا نا ولالتی جو گمراہی میں ہے تو اللہ گمراہی میں خوب ڈھیل دے رہا ہے وہ دیکھ لیں گے چاہے وہ عذاب ہو یا قیامت جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے سب سامنے آ جائے گا جان لیں گے کون ہے بتر مقام و مرتبے میں وعدہ اور کون ہے کمزور تر لشکر کے اعتبار سے اور اور جن نے ہدایت ہدایت اختیار کی اللہ اور زیادہ ہدایت عطا کرتا یہ اللہ زیادہ آپ کے رب کے نزیب باقی رہنے والے نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی اگلی آیات کا پس منظر ایک مشرک سردار کا ذکر ہے آس بن وائل اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ لوہار کا کام کرتے تھے ان کا پیسہ لے اڑا تھا وہ کہتے بھئی مجھے میرا پیسہ دیکھا تو آخرت کو مانتے نا آخرت میں دوں گا اس اس طرح مداق اڑایا ہے اور یہاں بھی کبھی ہوگا کچھ دین داروں کا مداق کچھ لوگ اڑائیں گے اسی طریقے پر ہاں ہاں بھائی تم دنیا میں تو بھگتو آخرت میں تمہیں ملے گا نا آخرت میں تمہیں ملے گا وہاں دیکھیں گے نا یہ ٹون آج بھی ہے اللہ کا تبصرہ پس کیا آپ اس جس کو دیکھا جس نے ہمارے فروئیں ہماری آیات کا انکار کیا وقال لو اور مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی احد لے لیا ہے کلگز نہیں سنکول جو وہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ لیں گے اور اس کو آداب اور لمبا بڑھا کر دیں گے وہ نری ماں یقل وتینا فردا اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے اور یعنی ہم سب کچھ لے لیں گے اس کا اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا مراکر آخرت میں اس کی پکڑ مِن اللہِ, لهم اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کے عزت کا باعث بنے تو سنو کلّہ ہرگز نہیں سید پرون عباد وہ جھوٹے معبود ان قریب ان کی عبادت کرنے کا انکار کریں گے اور یقون علی مبیدہ اور ان کے مخالف ہو جائیں گے اگلا رکوع ہے مختصر بیان اور پھر ان ادا کریں گے اور سورہ مریم کی بھی تکمیل ہوگی اور وہ جو انداز سورت کا ایک مزاج ہے وہ جاری ہے بالکل آخری آیت تک علم طور انا اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے ہم نے شیاتی بھیجے ہیں کفار پر وہ شیاتی انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں برائی پر, شر پر فلا پساب ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کیجیے ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا ان کے دن گنے جا چکے فائل تیار ہے آیا چاہتا ہے ان کے لیے عذاب یوم شل متقین اللہ رحمان جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے اللہ ہمیں شام ہم کو ہاگ کر شفات کے خیال نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے لے لیا ہو کوئی اقرار وقول اور رحمان وال اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا معذ اللہ اگلی جو آیات ہیں یہ اس عقیدے کے بارے میں شدید ترین الفاظ ہیں غذب کے اللہ کی طرف سے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا معاذ اللہ لقد جی تم شی اندا تم بڑی بری ماں زبان پر لائے ہو تقاد سماواتو یا دفتر من کے آسمان اس سے پھٹ پڑے وہ اردو اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ تخروجی بالوحداں اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر اندعو لرحمانی ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا منسوب کر ڈالا ومال انبغی لرحمان ایت تاخید ولدا اور رحمان کے شہن شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے اس کو کوئی حاجت نہیں اس کی شان کیا ہے ان كل من في السماوات والارض اللہ آتی رحمان عبدا نہیں کوئی آس جو آسمانوں میں اور زمین میں مگر رحمان کے حضور بندہ ہو کر حاضر ہوتا ہے سب اس کے پابندا اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار کر رکھا ہے وہ کل لحم آتی ہی فردا اور ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے اکیل اللہ کے سامنے آئے گا ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے اس عیسائیت کا حوالہ پہلے آیا ہے بیٹا اپنا جواب دے گا باپ اپنا جواب دے گا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ بیٹا ماں کا ہوگا یہ بچیاں نظمیں پڑھتی ہیں صحیح پیغام ہے اس کے اندر ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے اگلا بھی بڑا پیارا مقام اندین السالح بے شک و جنہوں نے کمال کیے سیا جرحمان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا کیا مطلب حضور نے اس کی ایک وضاحت فرمائی حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے بندہ جب اللہ کا ہو رہے اللہ کی طرف آ جائے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے پھر اللہ جبرئی سے کہتا ہے اس سے محبت کرو سنیے پھر اللہ جب سے فرماتا ہے پھر اللہ جبرئی سے کہتا ہے زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا کون جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْعِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُمْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّى پس بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دے متقین کو اور اس کے ذریعے ڈرائیں جھگڑالو لوگوں کو بشارت اور انذار کا فریضہ بار بار ذکر ہوا یہ کام ہوگا قرآن کے ذریعے یہ ادل اولین ذریعہ دعوت کا تربیت کا قرآن حکیم جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا ایک اہم نقطہ آپ کی زبان پر آسان کی عرب کے لوگوں کے لیے آسانی تھی کہ قرآن ان کی ان کی زبان میں تھا عربی زبان میں تھا ہم بھی کوشش کریں اللہ میں توفیق عطا فرمائے جن کورسز کا بار بار ذکر کیا جا رہا رمضان شریف کے بعد قرآن اکیڈمیز میں ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ ان میں ہم قرآن عربی بھی سکھاتے ہیں تاکہ کچھ محنت کر کے ترجمے کا بیریت درمیان سے ہٹ جائے تلاوت کریں تو سمجھ آئے تلاوت سنیں تو سمجھ آئے قرآن کا ٹیکس سامنے ہو تو سمجھ آئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وَكَمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلا کر ڈالے ہل تو حص من ہم من میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھی سنتے ہو بڑی بڑی اقوام مٹا دی گئی نام و نشان تک ان کے مٹا دیے گئے تو آج اگر مشرقی نے مکہ یا کوئی اور سرکشی پر اڑا ہوا ہے تو سن لے کہ پچھڑوں کا انجام یہ تھا تمہاری کہانی بھی ان سے زیادہ اور تمہارا انجام بھی ان سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے سفید درست فرما لیجیے ش وشدوی بہجو رتم بہجو رتم کلینی میری او سوپد نو جا ن تم روک وشن کے سدوری بہ جاؤ رقم و رخمت القیری الیور هو بیداری یج نو